لو درم سیری اللہ صاحب جائے خراب نوٹ منور کر سکو دعا ٹکڑے شیو دیگے نا دے کے اگر نمبر کے ایچ اے دے نو ایچ ڈی سائڈ کھا لینا کہ موزہ رسود الکریم السمت یہاں پر ایک انگریزی کا پروفیسر رہا تھا. تھا اور کم نصیب آدمی وہ تھا دعوت دیتا تھا شروع دور میں ملان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چل پھر بھی سکتے تھے انہوں نے بڑی محنت کی اس کے فرخت پڑھانے کی میں کس مت اس کی نہیں آیا عید کی نماز میں وہ بھی آیا کرتا تھا تو اس سے کسی دوست نے کہا کہ عید کی نماز میں کیوں آتے ہو تو اس نے کہا کہ اٹ سوشل گیدرنگ یہ ایک معاشرے کا اجتماع ہوتا ہے اس میں کہ باہر کوئی باہر نہیں ہوتا تو باہر ہو جاتا ہے سوشل گیدرنگ میں عجیب آ جاتا ہے وہ ریٹائر ہو گیا کافی عرصے کے بعد ہمارے ایک تبلیغ والے ڈاکٹر صاحب تھے ڈاکٹر فریق صاحب کے داماد وہ آدمی بیمار تھا برا ہو گیا بیمار تھا آدمی محتاج ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر صاحب نے خدمت خلق کے لیے اس کی اس کا علاج مالجہ اور خدمت شروع کر دی پھر اس تو فکر فکر ہوئی اس کے اصلاح اس کی, کی اور اصلاح کی ہدایت کی اور اس, پر اس نے مجھ سے کہا میں نے کہا کون ہے میں تفصیلات نے جب تفصیلات میں پتہ چلا کہ سب ہے کہ میں نے کہا کہ اس پر وقت ضائع نہ کریں کہ وہ کیسے ہے میں نے کہا یہ ہمارے بڑے بزرگوں کے زمانے سے اس کے حالات تھے تو ان کے حضور نہیں ہوا تھا ادا سے مایوس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کسی کو کسی کو ہدایت دینا چاہے تو لیکن اس کے آلات ہیں تو اس کا کیا اس کو جب میں نے کہا کہ میں تبلیغی جماعت والا ہوں اور بھائی شب و جمعہ جایا کرتا ہوں کہتے ہیں ہاں یہ ہارٹ کہ وہاں پر ایک میلہ ہوتا ہے تو میں نے کہا کہ اس کو پتا ہے شب میں اس کو نام آتا ہے سب کچھ اس کو آتا ہے لیکن صرف اپنے اصطلاحات انکار خدا والی اصطلاحات میلہ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ سوشل گیدرنگ میں آپ آ رہے ہوں میں اور آپ ہاں جی اور میلے میلے میں آ رہے ہوں اور ساری میں سوشل گیدرنگ میں رہے آج بھی میلے میں رہے آخر میں آخر کے لحاظ سے آج میں کچھ نہیں آخر کے لحاظ سے آج میں کچھ نہیں تو بجائے وہاں وقت ضائع کرنے کے اور بجلی میں جائے آدمی جہاں کم از کم نفس سے سیر کرتا ہوں نفس تو مزے اٹھائے نا باخبر جنم اپنے یاد بھی لے رہا ہے کماس برحوم عالندارماس برحم عالندار کیسے انہوں نے صبر کر لیا آگ بن نہیں کیسے تیار ہو گئے آگے نوید بلّہ اگر وہاں آگ کی نیت کر لی ہم نے تو دنیا کے مزے توڑائے جتنا یہ خبیصوں نے ہمارے بلا صاحب رحمتہ اللہ پتو مت لگائی تھی تو وہ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے جب اللہ کسی کو خوباہ کرے تو اس کا عجیب حال ہو جاتا تو اس میں ایک بات کہتے ہیں کہ اس کے ساتھی جو ہیں یہ اس کے ساتھیوں کو لڑکوں کا شوق ہے صاحب اس کے جواب میں کہا کہ ہمارا ایسا ہی شوق ہوتا, ہوتا ہے مداسہ مزوں کے بیچ سننا تھا ویسی جگہ جاتے, جاتے مزے جدہ ہیں مزے زیادہ ہے تو جانے کی کیا ضرورت مزے زیادہ ہے آزادی زیادہ ہے فرض یہ ہے کہ دینی اجتماعات میں آتے ہوئے انسان کی نیت جو ہے مقصد اور نیت یہ بہت زیادہ و ودار ہے آنے کا مقصد کیا ہے آنے کی نیت کیا ہے اگر مقصد تو سوشل گیدرنگ کو اٹینڈ کرنا ہے اور میلے میں شامل ہونا ہے تو بجائے اس کے جو ہے تو صدر کے بازار کے میلے زیادہ اچھا ہے کہ ہر روز بنی ٹھنی عورتیں آتی ہیں مغرب ذرا طبیعت تو خوش رہے گی نا, نا جی ایسی سیر ہوتی ہے وہاں جایا کرے آدمی ہمارے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے طلق باتیں سننا اور ان کو برداشت کرنا ہاں جی اور خاص طور سے آج کا یہ جو سیاسی بلوی سامنے آتے ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے آتے, مجھے آتے مجھے کیا بات جی میں نے اس کے لیے پیغام دیا تھا کہ اس کو کر اس آیا کرے میرے سامنے میں بیٹھا کرے لڑا کر مجھے نظر نہ آئی ایک لڑا کر بیٹھیں گے آپ سیاسی لوگوں پر مجھے ہے غصہ کہ نہیں پہ ہوگا اس کا نقصان اگر بجائے فائدے کی حضرت الرشید نے جب اسلام قبول کر لیا تو ان سے حضور صلی اللہ فرمایا کہ جب میری مجلس میں آیا کرو تو پیچھے بیٹھا کرو مجھے نظر نہ آؤ تو یہ کوئی مارف القران میں اس کا تذکرہ ہے وہ آئے تو جب گزری تو اس کی میں نے تفصیل کی کہ یہ بات آپ نے بہت شفقت کہ ان سے کہی ہے کیونکہ جب وہ سامنے آتے تھے تو ہم نے اپنا چرچا کی شہادت کا دردناک بندر سامنے آنا تھا تو اس وجہ سے یہ کہا کہ مرید کو مرید کا فیض جو ہے اس میں کمی نہ آئے جب اس کی طرف نگاہ دکھ لائے گی کہ یہ یو آدمی اس سے میرے چاہیے کو شہید کیا تھا تو اس کو فیض کا نقصان ہو ڈاکٹر جو مریض نام پہ جا رہا ہے اس سے پیچھے بیٹھنے سے کو فائدہ ہوگا ایک آدمی پنچیریوں میں ڈر سے بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا ڈاکٹر کہ صاحب میں ڈر سے بیٹھا ہوا وہ تو انہوں نے در سے ہی کہا تھا کہ آپ اور چسچا کی محبت کے جذبات جاری ہو جاتے تھے میں نے کہا برخدار پیغمبر جذبات سے مغلوب نہیں ہوا کرتا وہ تو ہی کہتے میں کہ برخدار یہ درس ہر کوئی کرتا ہے درس ہر کوئی کر لیتا ہے لیکن اس کی جو باریکیاں ہیں وہ تو ان لوگوں کو آتی ہے جنہوں نے جن کو اللہ کا اللہ کا تعداد پیدا ہوا نہیں اور ہمیں اپنے کوئی کمال کا دبا نہیں ہے لیکن ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہت کی خدمت کی کہ ان سے کم از کم بات کرو ٹھیک ہماری معلومات میں نہ آ گئی ہے کر لیتے ہیں شیخ القرآن ہر کوئی ہو جاتا ہے لیکن جو نازک باریک جگہ ہیں وہ تو ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں ہے تو آپ انہوں نے جذبات تازی ہو کر اور اپنا جذبہ نعوذ باللہ جذبہ نفرت کے تحت یا جذبات تازی ہو کر یہ بات نہیں تھی بلکہ اس میں مرید کے افیئر کا مسئلہ تھا کا فیض نہ رکے اس کو فیل کا نقصان نہ ہو بات ہے نا کہ شہر دھوپ میں بیٹھا ہوا ہو اور آدمی مرید آ گیا کہ ایسا کھڑا ہو جائے کہ دھوپ اس کے اوپر سے روک دے اور کتنی دیر کوفت ہو جائے تو اتنی کوفت سبھی فیض کا نقصان ہوتا ہے لکھو گے نا, نا. شہر صاحب نے پڑھی وہ ہمارے ایک ساتھی مزاقی ساتھی تھے وہ کہتے تھے کہ یہ ڈاکٹر ابھی شیک بننا تو پوری ڈکٹیٹرشپ ہے پوری ڈکٹیٹرشپ ہے ایسی بات نہیں ہے ہمیں تو شاید اس بات کو سمجھایا ہے کہ اپنے وفادات اپنی ضرورت پہ اپنی چاہ پہ مریض سے پوری ہونا اس کی نیت بھی اس کا تصور بھی نہیں کرنا ہے صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو انجیکشن کے لیے لگانے کے لیے آتا تھا ایک عیسائی کمپاؤڈر جیمز کمپاؤڈر تھا عیسائی تو اس زمانے میں وہ دو روپے انجیکشن لگانے کے لیے تھا یہ وہ زمانہ ہے جب سونے کی قیمت تقریباً نا ڈھائی سو ہوگی تو دو روپئے کی مالیت اب نکالے نا ڈھائی سو دو سو پچاس برابر ہے پندرہ ہزار کے تو دو برابر کتنے کیا ہوگا پندرہ ہزار پچیس پر, پر تقسیم کرے نا ریگولیٹر پر کرے گا ہم تو پہاڑے سے کر سکتے ہیں لیکن ذہن میں بہت جاتا ہے اب یہ مومن خان آیا ہے یہ فائنانس کا آدمی ہے وہ سود کے نوٹ لکھتا ہے دیکھو جی ریٹائر ہوئے ہو کہ نہیں ہوئے ہو ریٹائر ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے کتنا نکلا جی پچیس کو پندرہ سو ایک سو بیس, روپے ایک سو بیس, آجی؟ بیس آجی؟ ساٹھ اچھا اچھا ایک, ایک, ایک سو بیس کو جب سو سے بارہ ہزار آ گیا پندرہ ہزار بنتا ہے ایک سو پچاس بننا چاہیے ایک سو پچاس ٹر پر تقسیم کیا وہ نہیں موبائل کے کہ نہیں ایسے ہی کہ پندرہ ہزار تک سیمیں پندرہ ہزار تک سیمیں پندرہ ہزار دو سو پچاس دو سو پچاس نہیں نا دو سو پچاس پندرہ ہزار کے دو کتنے کو دو کو جو تقسیم ہو تو ایک سو پچاس آتا ہے دو سو چالیس ہو گیا دو سو چالیس ہو گیا نہیں بول رہے پندرہ ہزار تک سی میں ایک سو پچاس آپ نے دو سو پچاس کر دیا نہ بڑھ کے ایک سو پچیس تک میں ایک سو پچیس کیا رشو پر رہی تھی دو سو پچاس ایک سو پچاس کتنا آ گیا جی ایک سو بیس چلو جی تو ایک سو بیس روپئے فیس دیتے تھے آج کل کے ساتھ ایک انجیکشن لگانے کی ایک سو بیس روپئے فیس کہتا کہ میں گھر پر آتا ہوں اب کلینک میں کوئی آدمی آئے تو اس کی فیس آٹھ آنے اور گھر پر آدمی آئے تو اس کی فیس ہے دو روپے تو مجھ سے سرد صاحب نے کہا کہ انجیکشن تم لگایا تو میں نے کہا کہ اگر ملانا صاحب فرمائے نا تو میں آ جاؤں سمنے کا دیکھو بزرگ کسی کو نہیں کہا کرتے ضرورت ضرورتیں اور اپنے کام یہ کسی کو نہیں کہا کرتے یہ تم خود درخواست کرو گے اچھا ایسی بات ہے ہمیں تو نہیں پتا تمہارا خیال تھا کہ ہمیں کریں گے تو ہم تو حکم کرے جان دینے کا تیاریں گے نہیں یہ خود کہ ہو گے. اللہ کسان میں ایسا تعلق ہوا کہ اس کے بعد ہماری چیزوں کو اپنی چیزیں سمجھتے تھے ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہوتے تھے خلیفہ بھی ہوئے ہیں ڈاکٹر اجمل صاحب ہمارے بڑے حضرت صاحب اضرے حضر بنا صاحب رحمتہ اللہ علیہ براہ تک مکمل مدینہ منورہ میں رہے ڈاکٹر صاحب کہتے تھے کبھی کبھی بہت تکدستی ہوئی تھی صاحب مجھ سے کہتے کہ اجمل خان سے پیسے میں چلا گا کر ماتھ رو خرچہ نہیں کرے آپ کی خوش قسمتی تھی کہ آپ کے ساتھ ایسا تعلق تھا ورنہ رات پاکے کرتے ہیں پیڑ پر پتر باندھتے ہیں لیکن کسی کو اپنی ضرورت نہیں بیان کرتے <خخ> کیا ہوا جی مسئلے کا دے <خخ> آلوہ آدمی آ گیا, ہے آ گیا؟ جی پیسے تو نہیں دینے پڑے نا کتنے دینے پڑے گا اچھا جی چلو تیس تیس گنا تو کمی ہوئی نا جی اچھا جی تو زور سے وصول کریں کبھی آج بھی سامنے آئے نا کرپشن کو سر پر رکھ کر رستے لیں بالکل جو افسر ریسپیکٹ لے رہا ہو کام کے لیے اس کو ریسپیکٹ دیں اور جب گھر کو جا رہا تو اس کی مسئلہ موٹر میں پکڑے ہیں تو سر پکڑے رکوبرا کر سے واپس لیں یہ مسئلہ ہے مسئلہ ہے شریف باقاعدہ ای؟ اس وقت جان نہیں چھوٹتی ہے تو پھر جان پھڑائیں پھر بعد میں اس کو گہرے بڑھ اس کی اتنی مالی کو چیز آپ صبح چرا سکتے ہیں چوری سے لے سکتے ہیں دوست سے لے سکتے ہیں کیونکہ اس سے آپ کو ظلم کر کیا چیز لی ہوئی ہے تو رات کو علامات قیامت میں کیا تذکرہ آیا تھا جی ایسا وقت آئے گا کہ جب آدمی گھر پر تو اپنے والدین کے ساتھ کاخت رویہ کر رہا ہوگا اور باہر دوستوں میں جب ہوگا تو بہت خوشگوار رویہ کر رہا ہوگا یہ قیامت کی لامتوں میں سے ایک علامت ہوگی اور باہر تو ہمارا رویہ بہت اچھا ہوتا ہے اپنے بال بچوں کے ساتھ اپنی بیوی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ سختی کا ہوتا ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے جیسے ہم باہر خوش اخلاق اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں کیونکہ وہاں تو وہاں تو ہر ایک آدمی نوٹس لیتا ہے ہماری غصے کا بد اخلاقی کا تلخی کا معاشرے بازی مشہور ہوتا ہے کہ تلخ مزاج ہے ٹھیک ہے نا اور گھر پر تو پوچھنے والا نہیں ہے گھر والوں سے جتنی سختی کر لو میں چاہ کو ہوںسرا ہی تو ہے کس کو شکایت کریں تو اس لیے گھر پر بھی آدمی اپنے گھر والی سے اپنے بچوں سے بھی آدمی تعلقات خوشگوار رکھا کرے جس آدمی کوئی توفیق ہوگی اس کی لمبی عمر ہوگی اور روزی اس کی وسیع ہوگی ٹھیک ہے نا جی تولے ہزار سلاخی ارب پر خوش اخلاق رہنے کی جو برکتے ہیں ان میں سے عمر کا لمبا ہونا اور روزی کا فراق ہونا ٹھیک ہے نا اس اس بات کی کوشش کیا کریں کہ اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائی اپنے بال بچے اپنا گھر اس میں آدمی زیادہ خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں تم کے لیے اصلاح کے لیے سختی کی بھی اجازت دی ہے شریعت نے عزیز شریف میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آدمی پر جو اولاد کی تربیت کے لیے تربیح کے لیے گھر میں کوڑا لٹکائے رکھے تو مارے ڈاکٹر صاحب کا بڑا لطف آیا اس بات سے کہ خبر ہی دیا نزی شریف کے کوڑا لٹکائے رکھے اس کے بچے نے کچھ شرارت کی اس دن کھینچ کے تھپڑ مارا اس کو کان کا پردہ پھٹ گیا تو یہ خود تھا میں نے کہا کسی غیر آدمی پردہ پھاڑا ہوتا تو کم از کم بیٹے کا کردہ ہی پھاڑ دیا میں نے کہا علی یاد شریف میں آیا ہے کہ کوڑا لٹکائے رکھے کوڑا چلایا رکھے نہیں آیا سر کوڑا چلائے رکھے تو نہیں آیا کوڑا لٹکائے رکھے آیا ڈراوا کبھی کبھی وہ میں چھوٹا تھا مجھے والد صاحب نے کہا کہ اس نے فلانا کام کیا نا اس کے کان کاٹیں گے تو میں سے ڈر کے میں نے کہا واقعی یہ کان کاٹیں گے خدا نہ خاص شادی کوئی خطا ہوئی بچوں میں کان کاٹ لے پھر کیا کریں گے کان کے بغیر تو ڈراما ہے